دلیری پیدا ہو گئی تو اس لیے جو ہے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھی جاتی ہے اور اس کے خوف سے اور اس کے غزف سے جو سے وہ کرا جاتا ہے یہی جو ہے ایمان ہے اور یہی جو ہے ایمان کی اصل روح ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی رحمت پر امید رکھتا ہے اور اس کے غذب سے کرتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں گناہوں پر تلیز نہیں ہوتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو مالک یوم ٹیم نے گویا کہ یعنی اللہ تبارک مطالعہ کے غضب اور اللہ تبارک مطالعہ کے قہر کی طرف جو ہے متوجہ کیا کہ جہاں وہ رب ہے جہاں جو ہے وہ مربی ہے اور رحمت والا ہے وہاں جو ہے وہ کافار بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے وہ بادشاہ بھی ہے مالک کے معنی بادشاہ کے بھی آتے ہیں اور مالک کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں اور اس میں جو ہے دو قراقے ہیں ایک تو مالکی ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مالک کی یوم تین اور سات ارادوں میں سے ایک قرآب جو ہے ملک یوم تین بھی ہے یعنی میم کے بغیر الف کے اور بڑے بغیر کھڑے خبر کے جس کے معنی ہیں جو ہے یعنی مالک کے یہ بھی سات ارادوں میں سے ایک قرآد ہے تو جو قاری اور سباکرات میں سے ملکی یعنی دین پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی یعب الدین پڑھنا اچھا ہے کہ بادشاہ کے معنی یعنی عام مالکوں سے جس کو زیادہ جو ہے یعنی جو ہے وہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے اور عام مالکوں سے بڑھ کر جو ہے اسے زیادہ غلبہ اور زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ملکی یعب الدین پڑھتے ہیں اور جو مالکی اومین پڑھتے ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ مالکی عمدین پڑھنا کے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی رویت کا پورے طور پر جان و مال کا مالک نہیں ہوتا ہے جس طرح سے کہ مالک اپنی ہر چیز کا پورے طور پر جو ہے وہ مالک ہوتا ہے اور وہ چیز اس کی پوری مملوک ہوتی ہے جس طرح سے کہ اور جیسے کہ مالک اپنے غلام کا پورے طور پر مالک ہوتا ہے اور وہ غلام اس کا پورے طور پر مملوک ہوتا ہے تو اس لیے مالکی پڑھنا جو زیادہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر ہے اور پھر اس لیے بھی کہ بادشاہ جو ہے وہ ریت کا رعیت پر غلبہ حکومت رکھتا ہے تو وہ بادشاہ رعیت کے مال کا امیدوار بھی ہوتا ہے کہ رعیت جو ہے اس کو ٹیکس ادا کرے گی تو اس کی سلطنت کے کام چلیں گے اور رعیت جو ہے اس کی فوج میں بھرتی ہوگی تو اس کے اس کا کام چلے گا اور اس کی مدد ہوگی جبکہ مالک جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی ساری باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے وہ پورے طور پر جو ہے اپنی شہر کا مالک ہوتا ہے اور جس طرح سے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں بادشاہ کی رویت پورے طور پر اس کی مملوک نہیں ہوتی ہے بادشاہ جو ہے رویت جو ہے جب چاہے اس کے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا بچے بادشاہ کا کوئی جو ہے اس پر کنٹرول ہی نہیں تو جبکہ مالک جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا غلام کسی طرح سے بھی خوشی سے جب اس کی ملک سے خارج نہیں ہو سکتا ہے اس کی وہ پورے طور پر اس کا ممروک ہی رہتا ہے اس لیے یہ مغرب مالکی جو یوگی تھی پڑھنے کہتی اسے یہ زیادہ بہتر ہے تو بہتر جو ہے, ہے یہ سات کے راتوں میں مالکی اور اس کے مارے مالکی یہاں پر ایک اور چیز جو ارتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے مالک یوم وہ مالک ہے قیامت کے دن کا فیصلے کے دن کا جزا کے دن کا دین کے معنی بہت سے آتے ہیں ایک تو یعنی انصاف کے بھی معنی آتے ہیں مذہب اور ملت کے بھی دین کے معنی آتے ہیں اور دین کے معنی جو یعنی جدا کے بھی آتے ہیں تو یہاں اللہ سبارک وطار کا یہ فرمانا ہے کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے مالک ہے ہر چیز کی مالک ہے اور ہمیشہ تک جو ہے وہ مالک ہے ہمیشہ مالک رہے گی لیکن یہ فرمانا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے یہ کیا ہو جائے بات دراصل یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سے آرسی مالک ہیں کہتا ہے, ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس مکان کا مالک ہوں میں اس کار کا مالک ہوں میں اس کارخانے کا مالک ہوں میں اس جو ہے کا مالک ہوں میں اس بس کا مالک ہوں یہ سب مالک ہونا جو ہے مستقل نہیں ہے اور حقیقی مالک ہونا نہیں ہے بلکہ یہ عارضی مالک ہونا ہے حقیقی مالک کو تعالیٰ کی رات ہے تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب اللہ تبارک مطالعہ جو اس وقت یہ فرمائے گا کہ جب یہ عارضی مالک بھی نہیں رہیں گے تو فرمائے گا من ملک لاؤں کہ آج جو ہے وہ کس کا جو ہے وہ ملک ہے دنیا میں بہت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے میں یہ اس مملکت کا جو ہے سربراہ ہوں بادشاہ ہوں شہنشاہ ہوں امیر ہوں صدر ہوں وزیر اعظم ہوں فراہ ہوں تو آج تو سب یہ بنے ہوئے لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک بتالا یہ فرمائے گا کہ لمن الملک ملک کہ آج کے دن کس کا ملک ہے اور کس کا کس کی جو ہے وہ سلطنت ہے دنیا میں تو بترے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ جناب میرا ملک ہے میرا ملک ہے آج ذرا بتاؤ تو کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ نبارک تعالی یہ فرمائے گا کہ ہاں آج سلطنت اور بادشاہت اور بلد اس بل جو ہے کہ جو بڑا زبردست ہے جو ہے اور جپار ہے تو اس لیے فرمایا کہ کے گی مارے کہ قیامت کے دن کہاں مانے تو دین کے معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ فیصلے کے بھی آتے ہیں مذہب کے بھی آتے ہیں ملت کے بھی آتے ہیں تو اس کو یعنی دین کو قیامت کا دن اس لیے فرمایا گیا کہ اس روز ملتوں کے درمیان اور دینوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا آپ آج تو جو ہے بہت سے دین ماننے والے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے دین کو اچھا کہہ رہا ہے اپنے مذہب کو اچھا بتلا رہا ہے اور اس میں دین دین دار بھی دی اور بے دین بھی اس کائنات میں اس جہان میں سب یکساں طور پر ایک ساتھ رہ رہے ہیں حق و وادل کا جو ہے بظاہر جو ہے وہ پتا نہیں چل رہا ہے لیکن قیامت کا دن وہ, وہ ہوگا کہ جب سارے ابھیان اور تمام دینوں اور تمام ملن اور تمام ملتوں اور مذہبوں کے درمیان اللہ مبارک و کالا فیصلہ فرما دے گا اور یہ اسی طرح سے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت میں جناب دانا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بھوسا بھی ہوتا ہے ایک ساتھ جو ہے ایک زمین پر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی اور ایک ہی کھاد سے جو ہے وہ جناب نشو و نما پاتے رہتے ہیں لیکن پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جناب اس کھیت کا مالک اور کسان جو ہے جناب اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کھیت کو کہتا ہے تو دانے علیحدہ ہوتے چلے جاتے اور بھوسا جو وہ علیحدہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس دن جو پھر یعنی پتا چلتا ہے کہ جو ہے وہ جناب جس چیز جو حقیقت ہے اور جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے اور جو فضول چیز ہے وہ کیا چیز تو قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس میں جو ہے مذہب کے ماننے والے جو ہے جنت میں داخل فرمائے جائیں گے اور باطل مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ جلن کی طرف بھیجے جائیں گے تو اس لیے فرمائے مان کے دین کہ وہ جو ہے دین کا یعنی قیامت کے دن کا اور اس کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے یعنی قیامت کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ دنیا میں جو ہے وہ عمل ہی عمل ہے دنیا میں عمل کی جزا اور سزا جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اور اس کے لیے اللہ سبارک وطالعہ نے قیامت کا ہی دن جو ہے مقرر کیا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض اعمال کا جو ہے بظاہر سمنا دنیا میں بھی مل جاتا ہے لیکن اس کو جزا نہیں کہا جائے گا مثلا جو اولاد اپنی والدین کی اطاعت و فرما کرتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کو ان کے والدین کی فرما اور خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا میں کچھ حالیتا فرماتا ہے اس کو اس کا بدلا نہیں کہا جائے گا یا اسی طریقے سے ایک مجرم جرم کرتا ہے اور جناب اس کو حکومت کی طرف سے پکڑ کر حوالات بھیج دیے جاتے ہیں تو ابھی جیل نہیں بھیجا جاتا ہے حوالات بھیجا جاتا ہے تو یہ اس جرم کی سزا نہیں بھیج. بلکہ مقدمہ ہوگا جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اس کو جو ہے جناب جیل بھیج دیا جاتا ہے تو یہ اس کی سزا ہوتی ہے تو گویا کی دنیا میں جو کچھ بھی کسی اچھے عمل کا اللہ تبارک مطالعہ سے سبارا اکا فرماتا ہے تو یہ اس کو یوں سمجھنے کی ایک قسم کا بتتا ہے جیسا کہ گورنمنٹ اپنے ملازموں کو بتائی دیتی ہے اور طرح مجرموں کو جو ہے حوالات بھیج دیتی ہے پھر جیل بھیجتی ہے لیکن فیصلہ فیصلہ ہے وہ, وہ اس کے لیے اور دن مقرر ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے اور ہوتی ہے تو قیامت کا دن بھی اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں جو عمل کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک مطالعہ اس کی جگہ سزا جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائے گا تو اس لیے اس کو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا مالک ہے تو گویا کہ دنیا جو ہے وہ عمل گاہ ہے دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے اور اس کا پھل اور اس کا سمرا جو ہے وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں عطا ہوگا اور اللہ تبارک بالا اس کی جزا جدا آخرت میں فرمائے گا تو یہ ہر گویا کی دنیا جو امتحان کا ہے ایک طالب علم جو ہے جناب علم حاصل کرتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے کوئی جو ہے اس کی نگرانی نہیں ہوتی کوئی جو ہے اس کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر امتحان یہ بتلاتا ہے کہ اس نے جو ہے واقعی محنت کی ہے کہ نہیں اور اس نے پڑھا ہے کہ نہیں تو امتحان بتلاتا ہے کہ کامیابی جو ہے جس نے پڑھا ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور جس نے نہیں پڑھا ہوتا ہے ساری دا کہ وہ فیل ہو جاتا ہے تو امتحان ہوتا ہے تو قیامت کا دن جو ہے یہ بتلائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا اور اس کی جزا اور سزا جو وہ کیا ہے بہرحال بعض دن اس میں اور بھی وہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تبارک مالی ہمیں دنیا میں بہترین اور اپنی وہ اپنی وہ عمل کے جو اس کی بارگاہ پسند ہے اور محبوب ہے ہم سے وہ کام دے جس سے وہ راضی ہو جائے ومبر